اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں شکریہ نئی نظم کا سفر خلیل الرحمن اعظمی شعری انتخابات مرتب کرنے کی روایت ہمارے یہاں نئی نہیں ہے مگر ان انتخابات کی نوعیت عام طور پر بیاض یا گلدستوں کی ہوتی ہے مرتبین کا مقصد یا تو اپنی پسندیدہ شعری تخلیقات کو یکجا کر دینا ہوتا ہے یا تذکرہ نگاری کے اصول پر کسی دور کے معروف اور نمائندہ شعرا کی ایک فہرست سامنے رکھ کر ان شعراء کے کلام سے کچھ ایسے نمونے فراہم کر دینا جو ان کے مخصوص رنگ کی نمائندگی کرتے ہوں بعض اوقات کسی ایک موضوع مثلا مناظر فطرت یا آزادی ہند وغیرہ کے پیش نظر مختلف شعراء کی منظومات کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے ان شعری انتخابات کی بھی اپنی افادیت ہے مگر ان کے پیچھے کوئی ایسا تنقیدی شعور نہیں ہوتا جو فنی اور تخلیقی عمل سے متعلق نتیجہ خیز حقائق تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کر سکے حال ہی سے لے کر اب تک ہمارے یہاں جو تنقیدی مکتب فکر بہت زیادہ مقبول رہا ہے اس نے ہمیں بعض دائروں میں محصور کر دیا ہے مثلا ہم شاعری یا شاعر کا مطالعہ موضوع یا مواد کی افادیت کے پیش نظر کرتے ہیں اور اس افادیت کو بھی سیاسی یا قومی مسائل تک محدود رکھتے ہیں شعری تخلیقات کے مطالعے میں فنی تخلیقی اور جمالیاتی شرائط یا معیار کو نظر انداز کرنے سے بعض اوقات ہم اپنے اچھے اور قابل قدر شورا کے بھی صرف اس کلام پر زیادہ توجہ صرف کرتے ہیں جس کی ہنگامی یا دستاویزی اہمیت زیادہ ہے مگر فنی یا تخلیقی اعتبار سے اس میں پائیداری اور گہرائی نہیں خود اسی شاعر کے ذخیرۂ کلام سے بعض ایسی تخلیقات ہم سے خراج تحسین نہیں وصول کر پاتی جو بظاہر کسی غیر اہم نجی یا نامعلوم اور بے نام تجربے کے وطن سے برآمد ہوئی ہوں لیکن ان میں شاعر کی تخلیقی توانائی کا زیادہ بھرپور اور مؤثر اظہار ہوا ہو اس تنقیدی مزاج نے ہماری تنقید کے بہت بڑے ذخیرے کو سیاسی اور سماجی تشریح بنا کر رکھ دیا ہے ان تنقیدوں کی مکتبی صحافتی یا اشتہاری اہمیت و افادیت جو بھی ہو مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد سے نہ شیر کے تخلیقی عمل کو سمجھ سکتے ہیں نہ حقیقی شاعری اور غیر حقیقی شاعری میں کوئی امتیاز قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس تنقیدی مزاج نے غیر حقیقی شاعری کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین ہموار کی ہے وہ اس طور پر کہ بعض موضوعات اور مسائل کی اہمیت اور افادیت کا چرچہ سن کر مکان کی طور پر شعر کہنے یا نظم بنانے والے حضرات بڑی آسانی سے ان موضوعات پر کچھ خیالات کو منظوم کر دیتے ہیں اور ان حقیقی شعراء کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت اور سرخ روئی حاصل کر لیتے ہیں جو اس وقت تک کسی موضوع پر شیئر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ان کی داخلی شخصیت اور ان کے نجی تجربے سے ہم آہنگ نہ ہو جائے اور تخلیقی مراحل سے گزر کر فن پارے کی صورت اختیار نہ کر لے زیر نظر انتخاب کا مقصد 1936 کے بعد کی اردو نظم کا مطالعہ مشاہدہ ہے ہم نے دانستہ طور پر افادی اور دستاویزی طریقہ کار سے انحراف کر کے ایسے اصول کو اپنانے کی کوشش کی ہے جس کی روح سے ہم ان تخلیقات کو ترجیح دیں جن سے اردو نظم کے فنی اور جمالیاتی ارتقام میں کسی نہ کسی ناؤ کی مدد ملی ہے اقبال اور جوش کے عہد کے بعد اردو نظم کی حیت اسلوب طریقہ کار رویے مزاج لب و لہجے آہنگ اور فضا کسی اعتبار سے جہاں جہاں ہمیں تازگی کا احساس ہوا ہے وہاں وہاں ہماری نظر رکی ہے اور ہم نے ان منظومات کو بار بار پڑھنے اور ان کے معنی خیز پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کی ہے ان تخلیقات کے مطالعے کے دوران نہ تو ان نظموں کے بارے میں سکہ بند اور مقبول عام رائےوں پر بھروسہ کیا گیا ہے اور نہ شاعروں میں سے کسی کو بڑا یا چھوٹا یا اہم اور غیر اہم سمجھا گیا ہے نہ ہمارے پیش نظر اس قسم کا اصول کار فرما رہا ہے کہ فلاں شاعر کی کم از کم کتنی نظمیں شامل کی جائیں نہ ہم نے سیاسی یا سماجی موضوعات کو شجر ممنوع قرار دے کر اس طرح کی نظموں کو انتخاب سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے نہ ہم نے اس بات کی کوئی پرواہ کی ہے کہ اس دور کا کوئی معروف و مقبول شاعر یا کسی شاعر کی بہت مشہور نظم اس انتخاب میں جگہ نہ پا سکی تو انتخاب ناقص اور نامکمل رہے گا ہمارے پیش نظر صرف یہ بات رہی ہے کہ ہم 1936 سو کے بعد کے شعرا کا مطالعہ اس زاویے سے کریں کہ اقبال اور جوش کے عہد تک کی نظم جس منزل پر پہنچ گئی تھی اس کے بعد انحراف و انقطع کی جو صورتیں کسی نہ کسی نہت سے ابری ہیں ہماری گرفت میں آ سکیں یعنی اگر ایک شاعر نے اس دور میں بھی کچھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جو مسائل اور موضوعات کے اعتبار سے نئی اور مختلف ہیں لیکن اسلوب رویے مزاج لہجے اور آہنگ کے اعتبار سے گزشتہ دور کے شعرا کی یاد دلاتی ہیں تو ہم نے ایسی نظموں سے قطع نظر کیا ہے اگر اس شاعر نے ایک یا ایک سے زیادہ ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جن میں گزشتہ شعراء سے الگ ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اس کی یہ نظم کسی نہ کسی اعتبار سے نظم نگاری کی روایت میں تنوع یا اضافے کا سبب بنتی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل ترجیح ہے جن شعراء کے یہاں سو فیصدی گزشتہ شعراء کے اسالیب یا طریقے کار کا اعادہ ہے انہیں ہم نے اس انتخاب میں شامل نہیں کیا ہے یعنی اس دور کے جو شعراء عصری موضوعات پر لکھنے کے باوجود انیس حالی چکبست ظفر علی خان، اقبال جوش اختر شیرانی وغیرہ ہی کے طرز میں لکھتے رہے وہ ہمارے دائرے سے خارج ہیں اردو نظم کے فنی ارتقاء کا اگر دیدہ ریزی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نظم نگاری کی روایت اگرچہ ہمارے یہاں بہت پرانی ہے لیکن فنی اعتبار سے سن 1936 کے بعد کا دور ہماری ادبی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اگرچہ بیسویں صدی کے اوائل سے ہی مغرب کے اثر سے نظم کے سانچوں اور اس کے اسالیب میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہو گیا تھا لیکن ان کو تخلیقی توانائی انیس سو چھتیس کے بعد والے دور میں ہی نصیب ہوئی اردو شاعری کے ابتدائی دور سے لے کر اٹھارہ سو ستاون اور اس کے کچھ دنوں بعد تک ہمارے یہاں غزل سب سے زیادہ پسندیدہ ذریعہ اظہار رہی ہے لیکن نظم نگاری کی بھی کچھ نہ کچھ صورتیں رائج رہی ہیں قصیدہ مصنوعی مرثیہ حجب شہرہ شعب اور اس طرح کی دوسری اصناف نظمی کے ذیل میں آتی ہیں اسی طرح غزل مسلسل قطع ترکیب بند ترجیح بند محمد مسدس، مسمت وغیرہ کی اصطلاحیں بھی نظم کی بعض حیاتوں کی نشاندہی کرتی ہیں یہ حیاتیں زیادہ تر فارسی شاعری سے مستعار تھیں ان کی پابندیوں کے اندر رہ کر ہمارا شاعر اپنے تخلیقی اور فنی شعور کا اظہار کرتا تھا یہ کہنا زیادہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کی شاعری ہر اعتبار سے فارسی شاعری کا چربہ ہے اس لیے کہ ان منظومات میں بھی اس عہد کے تہذیبی عوامل کی کار فرمائی اس زمانے کا ماحول اور اس دور کی مخصوص فضا اس کے مناظر اور اس کی خوشبو اس عہد کے انسان کا کرب اور اس سماجی نظام پر تنقید ملتی ہے مگر اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ تہذیب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہماری شاعری بھی بعض تبدیلیوں سے دوچار ہوئی 1867 میں انجمن پنجاب لاہور کی سرکردگی میں آزاد اور حالی نے نئی نظم نگاری کی طرح ڈالی یہ نظم نگاری ان معنوں میں نئی تھی کہ شاعر کے پاس زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک نئے زاویے کی ضرورت تھی اور اس کے مسائل بھی نئے تھے وہ مغرب سے آئی ہوئی روشنی سے استفادہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی شاعری کی رگوں میں نیا خون داخل کرنا چاہتا تھا لیکن شعر و ادب میں تبدیلی کا عمل اچانک نہیں ہوتا اور نہ مزاجوں کو بدلنے کے لیے کسی کو انجیکشن دیا جا سکتا ہے مزاج کی تبدیلی اور نئے سانچے کی تشکیل میں مدتیں لگ جاتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد اور حالی کی نظم نگاری قصیدہ مصنوعی قطع ترکیب بند مسدس اور محمد کے پرانے سانچوں سے انحراف نہیں کرتی آزاد نے جغرافیہ طبعی کی پہیلی کے عنوان سے بچوں کے لیے ایک بے قافیہ نظم لکھی تھی وہ بھی محض تفنن تباہ کے طور پر اسماعیل میٹھی نے بچوں کے لیے دو نظمیں بے قافیہ لکھیں ظاہر ہے کہ یہ کوششیں اس وقت ہماری روایت کا حصہ نہیں بن سکی تھیں اس دور کے نظم نگاروں میں حال ہی کے یہاں جذبے کا وفور سب سے زیادہ ہے اور نظری طور پر وہ قافیہ کو شاعری کے لیے لازمی نہیں سمجھتے تھے مگر عملاً انہوں نے نظم نگاری کے مروجہ قاعدوں سے انحراف نہیں کیا خود ایک جگہ لکھتے ہیں مجھ کو مغربی شاعری سے نہ اس وقت کچھ آگاہی تھی اور نہ اب ہے البتہ کچھ تو میری طبیعت مبالغے اور اخلاق سے بتبا نفور تھی اور کچھ اس نئے چرچے نے اس نفرت کو اور زیادہ مستحکم کر دیا اس بات کے سوا میرے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انگریزی شاعری کے تتبوں کا دعویٰ کیا جا سکے یا اپنے قدیم طریقے کے ترک کرنے کا الزام عائد ہو حالی کی قومی شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے والے ان کے دوسرے ہمصر شعرا مثلا اکبر شبلی وحید الدین سلیم اور ان کے فوراً بعد آنے والی نسل ظفر علی خان چکبست سرور جہاں آبادی تلوک چند محروم خوشی محمد ناظر شوقت وائی بے نظیر شاہ اور دوسرے شعراء جو حب وطن اور ملی و قومی آزادی کے جذبے سے سرشار تھے اپنے دور کے پسندیدہ موضوعات پر نظمیں لکھتے رہے لیکن ان کی نظمیں فنی سانچوں اور رسالب کے اعتبار سے پرانے طریقوں کے مطابق ہی رہیں فنی سانچوں میں شکست و ریخت کی کوششیں اس دور میں بھی ہوئیں لیکن اس دور کا ادبی مزاج بہت دیر تک ان تبدیلیوں سے مانوس نہ ہو سکا نظم تبا تباہی نے پابند نظم میں پہلی بار تھوڑی سی تبدیلی کی گرے کی ایل جی کے ترجمے میں جو انہوں نے گورے غریبا کے عنوان سے کیا ہے بند کا نیا تصور ملتا ہے جو ترکیب بند ترجیح بند یا محمد و مصدس کے بند سے مختلف ہے شرر نے دل میں یہ نظم شائع کی تو اس پر نوٹ لکھا کہ اس نظم سے اردو میں سٹینزا فارم شروع ہوتا ہے لیکن یہ سٹینزا فارم بھی جو اگرچہ چار چار مصروں کے خطے کی ہی ایک صورت تھی اردو میں بہت دنوں تک اجنبی رہا اور اس کو بھی بہت بعد میں قبول عام کا درجہ مل سکا شرر نے جو اگرچہ ایک شاعر کی حیثیت سے بہت زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اردو میں مقررہ یا آزاد نظم چھوٹے بڑے مصروں کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کی ان کا خیال تھا کہ منظوم ڈرامے کے لیے یہ فام بہت موزوں ہے جہاں برابر کے مصرے یا کافی کی پابندی مکالمے کی روانی اور فطری انداز میں خارج ہوتی ہے اس طرح کے کچھ منظوم ڈرامے دلگداز میں شائع ہوئے اور بعض شعرا نے ان کا تتبو بھی کیا لیکن ہمارے یہاں جب ڈرامہ ہی نہ پنپ سکا تو منظوم ڈرامہ کیا برگوبار لاتا چنانچہ اس طرز میں کامیاب شاعری کا کوئی نمونہ سامنے نہ آ سکا اسلوب کی بعض تبدیلیاں مغربی نظموں کے منظوم تراجم کے ذریعے بھی سامنے آئیں شرر نے خود بھی اس طرح کے ترجموں کی ہمت افزائی کی اور سر عبد القادر نے مخزن میں اس پر خاص توجہ دی مغزن کی دیکھا دیکھی اس دور کے دوسرے رسائل میں بھی منظوم ترجمے شائع ہونے لگے لیکن یہ منظوم ترجمے تمام تر انگریزی کے رومانی شعرا کی نظموں کے ہیں ترجمے کا چسکا اس زمانے کے شعراء کو ایسا لگا کہ نئے اور پرانے ہر طرح کے شعراء نے اس سلسلے میں تباہ آزمائی کی چنانچہ محمد حسین آزاد سے لے کر ظفر علی خان عزیز لکھنوی حسرت موہانی غلام بھیک نیرنگ سرول جہانہ آبادی احسن لکھنوی زامن کنتوری محمود خان شیرانی آصف علی بیرسٹل، طلوک چند محروم پنڈت دتاتریہ کیفی طالب بنارسی اظہر علی آزاد کاکوروی اوج کیاوی میر نظیر حسین امبالوی اور کتنے ہی معروف و نیم معروف شعراء کا کلام اس زمانے کے رسالوں میں دیکھا جا سکتا ہے ان ترجموں سے یہ تو ضرور ہوا کہ اردو نظم کی فضا اور اس کا منظرنامہ کچھ کچھ بدلا لیکن بالعموم اردو شعرا نے انگریزی کی نظموں کو بھی اردو کے ڈھرے پر ہی لکھنے کی کوشش کی ہے ورڈزورتھ یا تامس مور کی نظمیں مصنوی میر حسن یا گلزار نسیم کے اقتباسات معلوم ہوتے ہیں البتہ اس دور میں نادر کاکور بھی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنے ترجموں کے ذریعے اردو نظم کو ایک نیا ذائقہ دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کی جمع کے سبب ان کے فن کے امکانات بروے کار نہ آ سکے مغزن کے دور میں انگریزی نظموں سے ترجمہ اور اغز و استفادے کے سلسلے میں جس شاعر نے سب سے زیادہ اپنے تخلیقی جوہر کا ثبوت دیا وہ اقبال ہیں ہم نے اقبال کی قومیت ملیت اور ان کے افکار پر اس قدر زور دیا ہے کہ جدید اردو نظم کے مزاج کی تشکیل میں ان کا جو کارنامہ ہے اس کی طرف ہماری نظر عام طور پر نہیں جاتی مگر واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے ایسی نظم نگاری کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے جو حالی شبلی اور اکبر کی نظم نگاری سے مختلف اور نئی معلوم ہوتی ہے ان کے ہم عصر اور ہم عمر دوسرے شعرا مثلا ظفر علی خان چکبست اور سرور جہاں آبادی وغیرہ اس معاملے میں اقبال سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ موخر ذکر شعراء پر یا تو انیس کا پرتہ ہے یا حالی اور شبلی کا گو اقبال کے یہاں حیت میں کوئی بہت بڑا انحراف نہیں ملتا ان کی ابتدائی نظموں میں تکرار خیال خطابت اور فنی نشو نما کی کمی کا احساس ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ ان کے نظم کی فنی تکمیل کی طرف توجہ بڑھتی ہے چنانچہ بال جبرائیل کی متعدد نظمیں مثلا جبریل اور ابلیس اور مسجد قرطبہ وغیرہ فنی تکمیل کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے اقبال کی قومی شاعری کے دور میں بعض اور شعرا نے اس طرح کی نظم نگاری کو اپنے فن کا محور بنایا جس میں سیما اکبر آبادی علی اختر حیدرآبادی حفیظ جالندری ساغر نظامی روش صدیقی جمیل مظہری حامد اللہ افسر جوش ملی آبادی احسان دانش اختر شیرانی اور مسعود علی ذوقی وغیرہ ہیں ان میں سے کچھ شعراء نے رومانی نظمیں تو اچھی لکھی تھیں لیکن شاعری میں ان کے ہاں گہرائی نہیں ہے جوش ملیہ آبادی نے قومی اور سیاسی شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی لیکن ان کی نظم نگاری اپنے اسلوب طریق کار اور مزاج کے اعتبار سے پرانی نظم نگاری سے زیادہ قریب اور اقبال کی نظم کے مقابلے میں پسماندہ ہے وہ مسدس مصنوعی قصیدہ اور غزل مسلسل کے فارم کو توڑ کر آگے نہ بڑھ سکے ان کی نظموں میں خیال کا نشو و نما اور نظم کی وحدت اور تکمیل کا وہ احساس نہیں ملتا جو اقبال کی دور آخر کی نظموں میں ہے حفیظ اور ساگر کی بعض نظموں میں کچھ آہنگ کے تجربے اور نرم زبان استعمال کرنے کا رجحان ملتا ہے لیکن ان کی ایسی نظمیں گیت کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہیں نظم میں ان کے یہاں پرانا انداز ہی ملتا ہے حیات و اسلوب کے سلسلے میں جن شعرا نے اس دور میں تجربے کرنے کی کوشش کی ان میں سب سے اہم نام عظمت اللہ خان کا ہے عظمت اللہ خان غزل کے سخت مخالف تھے اور اس کی گردن بے تکلف مار دینا چاہتے تھے وہ بہروں کو ہندوستانی موسیقی میں ڈھال کر انہیں لچکدار بنانے کے آرزو مند تھے عظمت اللہ خان نظم کی زبان اس کے لہجے اور اسلوب میں ہندوستانیت اور ہندی مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے مجموعے سریلے بول پر جو دیباچا لکھا ہے وہ اردو تنقید میں ایک جرت مندانہ قدم تھا اس میں شک نہیں کہ عظمت اللہ خاں نے بعض اچھی نظمیں بھی لکھی لیکن ان نظموں میں اکہرا پن ہلکی پھلکی رومانیت اور انفوان شباب کی جذباتیت حاوی ہے اور ان کا لہجہ ضرورت سے زیادہ گیتوں سے مماثل ہو گیا ہے پیچیدہ گہرے اور علامتی انداز کے لیے ان کے تجربے ہماری روایت پر بہت زیادہ اثر نہیں ڈال سکے وہ کہ ان کی نظموں کے مزاج اور ان کی زبان کی نرمی سے آگے چل کر میرا جی نے آزاد نظم کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا ہے جس کا ایک جگہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اس اعتبار سے عظمت اللہ خان کو اردو نظم کے ارتقاء میں ایک اہم کڑی سمجھنا غلط نہ ہوگا عظمت اللہ خان کے علاوہ جنگ عظیم کے بعد اور 1936 سے قبل جن لوگوں نے مغرب کے اثر سے اردو نظم کو جدید حیت یا جدید طریقے کار سے آشنا کرنے کی کوشش کی ان میں تاجور نجیب آبادی میاں بشیر احمد منصور احمد حامد علی خاں عبدالرحمان بجنوری سید ہاشمی فرید آبادی اختر جنا گڑھی اور اختر شیرانی کا نام بھی لیا جانا چاہیے اگرچہ ان میں سے اختر شیرانی کے علاوہ کسی اور شاعر کو بحیثیت شاعر کوئی نمایاں جگہ نہ مل سکی تاجور نے مغزن اور ہمایوں کے مدیر کی حیثیت سے نظم معرہ کی خاص طور پر ہمت افزائی کی اور اروس کی سخت گیری کے خلاف عظمت اللہ خان کی آواز پر لبیک کہا وہ نظم میں اجمی لے کے بھی خلاف تھے اور اس کی زبان اور امیجری کو ہندوستانی مزاج سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے لیکن تاجور خود ایک کم صلاحیت کے شاعر تھے اور ان کی حیثیت بھی اس سلسلے میں شرر سے زیادہ نہیں ہے میاں بشیر احمد منصور احمد اور حامد علی خان نے منظوم ترجموں کی روایت کو آگے بڑھایا ان کے ترجمے مغزن کے دور اول کے مترجموں سے ان معنوں میں مختلف ہیں کہ وہ اردو کی مصنوعی یا قصیدے کے طرز پر نہیں کیے گئے تھے بلکہ ان میں حیات و اسلوب کی جدتیں بھی ہیں یقیناً ان اسلوبی جدتوں کا اثر انیس سو چھتیس والی نسل نے اپنے ذہنی نشو و نما کے دور میں قبول کیا ہوگا عبدالرحمٰن بجنوری نے اگرچہ چند ہی نظمیں لکھی ہیں لیکن ان کے اندر شاعرانہ جوہر معلوم ہوتا ہے اور ایک ذہنی اپج بھی وہ مغرب کی نظم نگاری کے اصول سے بھی واقف معلوم ہوتے ہیں انہوں نے کچھ مختصر نظمیں چار چار پانچ پانچ مصروں کی اور کبھی کبھی تین تین مصروں کی جاپانی ہائیکوں کے طرز پر بھی لکھی تھیں میرا خیال ہے کہ مختصر نظموں کی ابتدا کا صحرا بجنوری ہی کے سر ہے اختر جونا گڑھی ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے اردو میں سب سے پہلے سونٹ لکھنے کا تجربہ کیا ان کی نظموں کا ایک مجموعہ لمعات کے نام سے شائع ہوا تھا بعد میں اختر شیرانی نے بھی سونٹ لکھے اور شیرستان کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا نم راشد نے بھی اپنے ابتدائی دور میں چند سونیٹ لکھے لیکن سونٹ ہماری نظم نگاری کی روایت میں اپنی کوئی جگہ نہ بنا سکا اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ ہمارے شاعروں نے ایسے سونٹ نہیں لکھے جن کو نظم سے الگ پہچانا جا سکے یا اس کے الگ خد و خال متعین کیے جا سکیں صرف تیرہ یا چودہ مصروں کی تعداد یا بعض مصروں یا قافیوں کی خاص ترتیب بھی کوئی امتیازی صورت نمایاں نہ کر سکی جدید دور میں بھی بعض حضرات نے سونٹ کا آیا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوششیں بھی بارابر نہ ہو سکیں بیسویں صدی کے اوائل میں نظم کے اسلوب اور حیات میں جو تغیرات ہوئے ان کی طرف ہم نے سرسری اشارے کیے ہیں ان سے بعض نتائج نکالے جا سکتے ہیں ہمارے بعض نظم نگاروں کے ہاں اسلوب و حیات میں تبدیلی کی خواہش بہت قوی ہے اور مغرب سے استفادے کا حوصلہ بھی لیکن ہماری نظم نگاری فل جملہ اس رجحان سے زیادہ اثر قبول نہ کر سکی اہمیت پرانے ڈھرے کے قومی وطنی اور سیاسی شاعروں اور ان کی منظومات کو حاصل رہی اور فنی اور لسانی تجربوں کو بے قدری کا شکار ہونا پڑا آج ایسے شعراء سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے اس دور میں حیات و اسلوب میں تبدیلی کی خواہش اپنے زمانے کے فکری یا ذہنی میلان کا زبردست تقاضا نہیں معلوم ہوتی اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی مطالبے کم اور نئی تعلیم کے پروردہ ذہنوں کی ذاتی اپج کو زیادہ دخل تھا تجربے کرنے والے شعراء میں کئی ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں شاید شاعر بھی نہ تھے جیسے شرر یا تاجور بعض ایسے تھے جو بہت اوسط درجے کا ذہن رکھتے تھے بعض ایسے تھے جن کی توجہ بنیادی طور پر ادب کی نصری اصناف کی طرف تھی انہوں نے شاعری محض منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کی ہوگی اس لیے ان تجربوں میں ایک بے دلی کی سی کیفیت پائی جاتی ہے سوائے عظمت اللہ خان کے کسی اور میں اتنا جوش و خروش نہیں ہے ایک اور اہم بات بھی قابل غور ہے کہ اس دور کے شعرا کو ہمسر انگریزی ادب سے کوئی دلچسپی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی کے جن رومانی شعراء کا کلام انہوں نے اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھا تھا وہی ان کے لیے سر فیضان بنے رہے بیسویں صدی کے اوائل سے ہی مغرب میں رومانی شعرا ازکار رفتہ ہو چکے تھے اور وہاں کی شاعری میں جدید طرز احساس اور پیرا بیان کے نئے سانچے مقبول ہو رہے تھے فرانس میں تو انیسویں صدی کے نصف آخر سے ہی جدید نظم گوئی اور علامتی طرز اظہار کے بے شمار دینے والے تجربے سامنے آ چکے تھے لیکن بیسویں صدی میں ان تجربوں نے پورے مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا انگلستان میں ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ وغیرہ نے جنگ عظیم کے لگ بھگ انگریزی شاعری کے دھارے کو موڑ دیا تھا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا اردو شاعر یا تو ان ادبی تحریکات سے ناواقف ہے یا ان سے متاثر ہونے کے لیے اس کے یہاں ذہنی فضا موجود نہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1930 اور اس کے چند سال بعد تک ورڈز ورڈ ورتھ کیٹس اور بیرن ہمارے اردو نظم نگاروں کے نزدیک دیوتاؤں کی طرح تھے اور جس کو ندرت وحدت کے تمغے سے نوازنا ہوتا اسے اردو کا ورڈزورتھ اردو کا بائرن یا اردو کا کیٹس وغیرہ کہا جاتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر اردو کے نظم نگاروں نے انگریزی کے رومانی شعرا کا بھی بہت سطحی اثر قبول کیا تھا اقبال نے ابتدائی دور میں ان سے نسبتاً زیادہ گہرے اثرات قبول کیے ورنہ اختر شیرانی اور ان کے دوسرے ہم نواؤں کی رومانیت نابالغ ذہنوں کے حیجان اور ابال ہلکی پھلکی مندی اور بچکانہ قسم کی شبابیت سے زیادہ اور کچھ نہیں ان شعرا کو ورڈز وقت شیلی یا کیٹ سے مشاور قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ انگریزی کے رومانی شعرا اپنے رومانی رویے کے باوجود اپنی شاعری میں ایک فکری حجم رکھتے ہیں 1936 کے لگ بھگ ہمارے ہاں ایک نئی ادبی تحریک شروع ہوئی جو علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری اہم ادبی تحریک تھی اس تحریک کو ابتداء میں کبھی نئے ادب کی تحریک اور کبھی ترقی پسند ادب کی تحریک کہا گیا اس کی ابتدا کرنے والوں میں بعض ایسے نوجوان تھے جو انگلستان میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے سجاد ظہیر ملک راج آنند ڈاکٹر محمد دین تاثیر وغیرہ نے لندن کے نان کنگ میں بیٹھ کر اس کا خاکہ مرتب کیا اور ایک مینیفیسٹو تیار کیا سجاد ظہیر اس سے قبل ہندوستان کے دوران قیام میں انگارے کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع کر چکے تھے جس میں ان کے علاوہ احمد علی رشید جہاں اور محمود الزفر کے افسانے بھی تھے ان افسانوں پر فرائڈ کے جنسی نظریہ کا اثر اور تکنیک میں ڈی ایس لارنس جیمس جوائس اور ورجینیا ولف وغیرہ کی چھاپ تھی ان افسانوں میں جو بے باقی اور روایت سے انعاف کا رجحان تھا اس نے اردو کے ادبی حلقوں کو خاصا مشتعل کیا تھا اور اس کے خلاف اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ حکومت کو کتاب ضبط کرنی پڑی مگر یہ عجیب بات ہے کہ قدامت پرستوں اور روایتی انداز رکھنے والوں کے برخلاف نوجوانوں نے اس کتاب کا بے حد اثر قبول کیا اس کی وجہ غالباً اس دور کے نوجوانوں کا ذہنی استراب اور نئی اقدار کی جستجو کا کرب تھا یہ کرب و استراب نئے ادبی تجربوں کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا چنانچہ ترقی پسند ادب کے نام سے جب ادب میں روایت سے بغاوت اور نئی دنیا کا خواب دیکھنے اور فرسودہ اقدار کو بدلنے کا نعرہ لگایا گیا تو وہ پوری فضا پر چھا گیا اور نیا ادب اور ترقی پسند ادب اردو زبان میں ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا فرسودہ اقدار سے بغاوت اور نئی اقدار کی جستجو ہی نئے اور ترقی پسند ادب کا نقطہ آغاز تھا اور ابتدا میں ہر وہ شخص اس رجحان یا تحریک سے وابستہ سمجھا جاتا تھا جو کسی نہ کسی جہد سے باغی ہونے کا مدعی یا آرزومند ہوتا تھا اور نئی راہوں کی تلاش اس کا مدعا تھی بات سیاسی اور سماجی نظام سے باغی تھے بعض اخلاقی قدروں سے بیزار تھے اور جنسی آزادی ان کی توجہ کا مرکز تھی بعض زنگ خوردہ ادبی اقدار اور اسالب سے بیزار تھے اور ان کو توڑ پھوڑ کر اظہار کے نئے سانچے وضع کرنا چاہتے تھے ابتدا میں یہ سب میلانات کبھی ایک ادیب یا شاعر کے یہاں یکجا طور پر کبھی الگ الگ اور کبھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے اور گڈمڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن بہت جلد ترقی پسند تحریک نے سیاسی بغاوت اور اشتراکی دعوی انقلاب کو اپنا بنیادی مسلق قرار دیا اور اجتماعی فکر اور اجتماعی مسائل کو انفرادی فکر اور انفرادی تجربوں پر فوقیت دی مارکس کے اثر کو تسلیم اور فرائڈ کے اثر کو رد کر دیا انفرادیت کے میلان کو غیر صحت مند اور حیات و اظہار کے نئے سانچوں کی جستجو کو فرانس کے زوال پسندوں کی بے راہ روی سے تعبیر کیا ترقی پسندی اب جن باتوں سے مشروط قرار دی گئی اس میں شاعری کے لیے وضاحت و سراحت عوامی اپیل اور مانوس سانچوں کا استعمال زیادہ اہم تھا اس لیے وہ شعراء جو سیاسی اور سماجی سطح پر فرسودہ اقدار سے بغاوت کے علاوہ گھسے پٹے ادبی اسالیب اور سانچوں سے بغاوت کر کے اپنی انفرادیت کے اظہار کے لیے نئے اسالیب اور نئے سانچے وضع کرنا چاہتے تھے وہ ترقی پسند ادب کے دھارے سے الگ ہوتے گئے بادشاہراہ نے ادبی حلقوں اور جماعتوں سے وابستگی کو ہی اپنے لیے غیر ضروری قرار دیا لیکن میرا جی کی قیادت میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے لاہور میں ایک نئی جماعت کی تشکیل ہوئی جس سے وہ نوجوان وابستہ ہوئے جو نئی نظم لکھنے کی تمنا رکھتے تھے یہ کہنا زیادہ صحیح نہ ہوگا کہ نئے ادب کے دو دھاروں میں بٹ جانے سے نئی نظم بھی اب مکمل طور پر دو دھاروں میں بٹ گئی مگر یہ حقیقت ہے کہ ترقی پسند حلقے میں اب اکا دکا شاعر ہی ایسے رہ گئے جو اس تحریک کے سیاسی مسلک کو قبول کرنے کے باوجود اس کے ادبی مسلک سے متاثر نہ ہوئے ہوں فیض اس کی نمایاں مثال ہیں فیض کی نظموں پر انگریزی کے جدید شعراء کا اثر ابتدا ہی سے تھا انہوں نے عوامی شاعری اور وضاحت و سراحت کے پیرائے کو ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کیا ان کی شاعری میں انفرادی طرز احساس داخلی سوز و ساز ابہام دھندلکا پر اسراریت رامزیت نئے استیارے نئی تراکیب نئے امیج اور نئے پیرائے اظہار کی جستجو کی وجہ سے ایک نو کی تازگی کا احساس ہوتا ہے اور ان کی نظم اقبال اور جوش کے عہد سے بالکل الگ دکھائی دیتی ہے مگر ترقی پسندوں کی اکثریت نے نظم نگاری میں اس پیرائے کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جس کی امامت جوش ملیہ کر رہے تھے جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جوش نظم کی حیت اور اسلوب میں اقبال کے نسبت پرانے لگتے ہیں خطابت لفاظی تکرار بیجا طوالت برہنہ گفتاری جذباتی ابال اور اکہرا پن ان نظموں میں ایک فوری اپیل تو پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی نظمیں مجموں اور مشاعروں میں بہت مقبول ہوتی ہیں مگر ایسی نظمیں نہ تو گہرائی رکھتی ہیں اور نہ ان کی اپیل دیرپا ہوتی ہے جوش کی نظم کا ایک نمایاں ایب یہ بھی ہے کہ اس کی زبان لفظیات علامات و تشبیہات کا ذخیرہ قصیدے مرثیے اور غزل سے مستعار ہے اور ان میں کسی نو کی تازگی کا احساس نہیں ہوتا حیات کے اعتبار سے بھی وہ تمام نقائص ان نظموں میں ملتے ہیں جو قصیدے مرثیے اور غزل نما نظمیہ شاعری میں پہلے ہی سے چلے آ رہے تھے ترقی پسند شاعروں میں مجاز جانصار اختر سردار جعفری کیفی اعظمی اور دوسرے بہت سے شعراء کو جوش کے اثر نے خاصا نقصان پہنچایا اور ان کی نظمیہ شاعری کے انفرادی جوہر کو پنپنے کا کم موقع مل سکا غالباً مخدوم ترقی پسندوں میں پہلے شاعر ہیں جنہوں نے آزاد نظم لکھنے کی جرت کی ورنہ اس وقت تک آزاد نظم کو زوال پسندی کی علامت سمجھا جاتا تھا سردار جعفری نے اپنی ابتدائی نظموں میں کہیں کہیں اقبال سے اثر قبول کیا تھا لیکن خطیبانہ مزاج انہیں بھی جوشی کی طرف لے گیا جعفری کی شاعری میں ایک سلابت کا احساس ہوتا ہے مگر ان کی بہت سی نظمیں بےجا توالت، تکرار خیال اور تکرار بیان لفاظی اور جذباتیت کے ابال کی وجہ سے فنی اعتبار سے خام رہ گئیں ابتداء میں وہ بھی آزاد نظم کے مخالف تھے مگر آزادی کے بعد انہوں نے اس فارم کو قبول کر لیا اور اس طرز میں مائکوفسکی، لوئی آرادگا اور پیبلو نیرودا وغیرہ کے اثر کو ملا کر آزاد نظم کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی جعفری کی آزاد نظم رمضیت و علامت سے دور وضاحت و سراحت کی ہی شاعری ہے اور اس میں انفرادی تجربے کی آنچ کم اور اجتماعی خیالات کی گونج زیادہ ہے مگر انہوں نے نئی امیجری استعمال کر کے اور اپنی نظم کے منظر نامے کو پرانی نظم کے منظر نامے سے الگ کر کے اپنی ایک انفرادیت پیدا کر لی ہے جو دور سے پہچانی جاتی ہے بعد میں ترقی پسند شعراء کی نئی نسل نے اس اسلوب کا خاصا اثر قبول کیا اس طرح کی نظمیں جعفری کے مجموعے پتھر کی دیوار میں شامل ہیں انیس سو پچپن سے مخدوم کی نظم نگاری ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے یہ نظمیں داخلیت اور خارجیت وضاحت اور ابہام کے انوکھے امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے ان میں سے اکثر نظمیں فنی تکمیل کا بھی احساس دلاتی ہیں اور ان میں مخدوم کا انفرادی اسلوب نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے مخدوم اور جعفری کے علاوہ دوسرے شعراء اپنی انفرادی طرز کو نہ پا سکے اور ان کی بیشتر نظمیں نئی نظم کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہیں کا دکا کوئی نظم ایسی مل جاتی ہے جو اپنی کسی ایک خصوصیت کی وجہ سے قابل توجہ کہی جائے گی اور اسے انتخابات میں جگہ ملا کرے گی اردو نظم کو قصیدے مرثیے خطے اور غزل مسلسل کے فرسودہ سانچوں اور اس کی گھسی پٹی لفظیات اور امیجری سے آزاد کر کے ایک نیا آہنگ دینے اور اسے نئے ذائقوں سے روشناس کرانے کا سہرا جن شعرا کے سر ہے وہ راشد اور میرا جی ہیں اگرچہ اس سلسلے میں تصدق حسین خالد اور ڈاکٹر تاثیر نے بعض ابتدائی کوششیں کی تھیں لیکن خالد اور تاثیر کے یہاں داخلی تجربے کی کمی اور تخلیقی شدت کے فقدان کا احساس ہوتا ہے اس لیے ان کی نظمیں نئے ذہن کے نفسیاتی اور جذباتی تقاضوں کو آسودہ نہیں کر پاتیں ان شعرا کا سرمایہ قلیل ہے ان کے انفرادی طرز کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا راشد اور میرا جی نے اپنی نظم کے ذریعے نئی حیات اور فنی تکمیل کے شعور کو عام کیا آزاد نظم انہی دونوں شعراء کے ہاتھوں اپنی مانویت اور افادیت کو آشکار کرتی ہے راشد انگریزی کے جدید شعرا سے متاثر ہیں اس لیے ان کے یہاں پر اسراریت کم ہے اور ان کی علامتیں ایک حد تک واضح ہوتی ہیں مگر میرا جی کا سرچشمہ فیضان زیادہ تر فرانسیسی اور امریکی شعرا رہے ہیں ان شعرا پر انہوں نے بڑے اچھے تعارفی مضمون لکھے اور ان کی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا جی اپنے مزاج اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے فرانس کے جدید نظم نگاروں سے گہری مماثلت رکھتے ہیں اس لیے ان کی نظمیں اردو نظم کے سرمائے میں ایک چونکا دینے والا تجربہ تھیں ابتدا میں ان کی مخالفت بھی ہوئی کچھ تو ان کے جنسی مسائل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وابستگی کی وجہ سے اور کچھ ابہام اور پرسراریت کی وجہ سے یہ ابہام اس لیے اور بھی زیادہ نمایاں معلوم ہوتا تھا کہ اردو نظم کی روایت میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی آزاد تلازمۂ خیال شعور کی رو خارجی اور منطقی ربط کے بجائے داخلی اور اندرونی ربط نجی علامتوں کا استعمال یہ سب چیزیں اردو نظم کے لیے انوکھی تھیں مگر میرا جی کی مخالفت کے باوجود ان کا اثر نوجوان نظم نگاروں پر بہت قوی رہا میرا جی کی پابند نظموں میں بھی یہی علامتی اسلوب اور نئی فضا کی تخلیق ملتی ہے آگے چل کر آزاد اور پابند دونوں طرح کی نظموں پر میرا جی کی روایت کا اثر ملتا ہے یہ ضرور ہے کہ بعد شعرا نے اپنے انفرادی طرزِ احساس اور اپنے شخصی تجربوں کی نویت سے اس دائرے کو وسیع اور کشادہ کیا پر پراسراریت اور دھندل کا کم اور رمضیت اور علامتی اسلوب زیادہ بھرپور معنویت کے ساتھ سامنے آئے مختار صدیقی ضیا جالندھری مجید امجد اخترالیمان منیب الرحمان حامد عزیز مدنی اور دوسرے شعراء نے اس طرز کو نئی جہتوں سے آشنا کیا اور اسے جدید طرز احساس سے مکمل طور پر ہم آہنگ کیا یہ سب شعرا نظم میں فنی تکمیل کے قائل ہیں ان کی نظموں میں خیال کا ارتقا اور موضوع و مواد کی اسلوب آہنگ اور لہجے سے فطری اور ناگزیر مطابقت خاصی حد تک نمایاں ہے میرا جی کے حلقے سے وابستہ بعض شعرا حیت کے تجربوں کے سلسلے میں فیشن اور فارمولے کا بھی شکار ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تخلیقی جوہر اور انفرادی احساس کی کمی تھی انہوں نے نئی حیت کی جستجو کسی نئے کرب یا نئے جذبے اور تجربے کے اظہار کے لیے نہیں کی تھی بلکہ محض نئے بننے کے شوق میں اس لیے ان میں سے بیشتر کی نظمیں اسلوبی چٹکلوں سے زیادہ آگے نہ جا سکیں مگر ان نظموں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نظم نگاری میں نئے تجربوں کو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کے ناتراشیدہ اور ادھورے سانچوں سے آگے چل کر فائدہ اٹھایا گیا اگر شعوری طور پر ایسا نہ بھی ہوا ہو تو یہ پہرایا ہائے اظہار آہستہ آہستہ نئی نظم کی روایت میں شامل ہوتے گئے نظم کو غزل نما شاعری سے الگ کرنے میں ان تجربوں نے ایک مؤثر قوت کا کام کیا ہے انیس سو پچپن کے لگ بھگ اردو نظم نگاروں کی ایک اور نئی نسل سامنے آتی ہے یہ نسل ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے آزادی اور تقسیم کی فضا میں آنکھ کھولی تھی یہ دور برے صغیر ہند و پاک میں تہذیبی سیاسی اخلاقی اور سماجی اقدار کی شکست اور پامالی کا دور ہے نظریہ عقیدہ نسب العین آدرش خوشائند مستقبل کا خواب جماعتی وابستگی اور اجتماعی تحریکوں پر یقین کا تلسم ایک ایک کر کے بکھرنے لگا مینیفیسٹو اعلان نام طے شدہ راستوں پر چلنے اور چل کر اپنی منزل مراد تک پہنچنے کے دعوے بے مانی اور بے سود نظر آنے لگے نیکی اور بدی جھوٹ اور سچائی محبت اور نفرت خلوص اور عدم خلوص کے بنے بنائے پیمانے بیکار نظر آنے لگے یہ کیفیت ایک طور پر عالمگیر کہی جا سکتی ہے اور انسان کے موجودہ علمیا اور کرب کے پیچھے اس طرح کے ہزارہ اسباب و عوامل ہیں مغرب میں اگر سائنسی اور سنتی تہذیب کی حشر سامانیہ ہیں تو ہمارے ہاں آزادی جمہوریت مساوات رواداری انسانیت سماجی روابط اور اس طرح کی دوسری حقیقتوں کی بے حرمتی ہے اس کیفیت نے اردو نظم کو بھی متاثر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو رجحان ابھر کر سامنے آیا ہے وہ نظم میں شخصی طرز احساس اور انفرادی زاویہ نظر پر اصرار کا ہے طے شدہ موضوعات طے شدہ نقطۂ نظر طے شدہ نتائج تک پہنچنے کی پابندی طے شدہ فنی طریقوں یا اصالب سے وفاداری ان سب کی نفی اور ان سے انحراف و انقطاء کا عمل اس دور میں تیز ہوا ہے یہ عمل ترقی پسند تحریک اور حلقۂ ارباب ذوق والوں کے یہاں انفرادی طور پر بعض شعراء کے یہاں پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا لیکن اب اس نے اپنے دور کے غالب میلان اور رویے کی شکل اختیار کر لی ہے اس لیے اس دور میں گزشتہ دور کے بعض قابل قدر شعرا کو اثر نو پڑھنے اور ان کی معنویت کو ابھار کر ان کی روایت سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف ترقی پسند تحریک اور حلقے ارباب ذوق دونوں گروہوں کے متعلق یہ رد عمل ظاہر کیا گیا کہ دونوں کے یہاں کسی نہ کسی طور کی فارمولہ بازی اور شاعری سے متعلق کچھ طے شدہ طریقوں کا استعمال ملتا ہے اگر ترقی پسند موضوع اور مواد کو ترجیح دیتے ہیں تو حلقے والے حیت اور اسلوب کو اگر اولکر اجتماعی زندگی اور اجتماعی مسائل کا ایک الگ خانہ بناتے ہیں تو موخر الزکر انفرادی اور داخلی احساس اور تجربے کو اجتماعی زندگی سے منقطع کر کے انفرادیت پسندی یا داخلیت پرستی کا ایک حصہ بنائے ہوئے ہیں نئے شاعر نے ان دونوں طریقوں کو مصنوعی اور فرضی قرار دیا اور شعری عمل میں مواد اور حیات کے ناگزیر اور نامیاتی تعلق اور وحدت کو تسلیم کیا اس لیے نئی نظم اب نہ صرف نئے مواد سے جنم لے گی اور نہ محض نئی حیت یا نیا اسلوب اوپر سے عائد کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ نیا طرز احساس اور نیا رویہ خود نئی حقیقت اور نئے مواد کو جنم دے گا اور نیا مواد اپنے تخلیقی عمل کے نتیجے میں نئی حیت اور نئے اسلوب کی تشکیل کرے گا گویا 1936 والے شعراء کے یہاں نئی نظم یا نئی شاعری کا جو تصور مقبول اور رائش تھا اس میں یا تو نئے کا تعلق محض عصری مسائل اور عصری مواد سے مشروط تھا یا نئی حیت اور نئے اسلوب کا تجربہ کرنے کو نئی نظم سے تعبیر کیا جاتا تھا نئی شاعری کے یہ دونوں تصورات اس اعتبار سے ناقص تھے کہ نئے یا جدید کا اثری اور زمانی معیار مقرر کیا جائے تو یہ شاعری موجودہ دور کے گزر جانے کے بعد پرانی ہو جائے گی کیونکہ آنے والا زمانہ نئی حقیقت اور نئے مسائل کو جنم دے گا دوسری طرف اگر نئی حیت اور نئے اسلوب کو پیمانہ بنایا جائے تو یہ نئی حیت اور نیا اسلوب بھی آگے چل کر پامال اور فرسودہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر نئی حیاتیں اور نئے اسالب جنم لیں گے اس وقت آج کی نئی اور تجرباتی شاعری روایتی اور پرانی شاعری کہلائے گی ظاہر ہے کہ ادب میں نئے پن کا یہ تصور ایک طرح سے صحافتی اور ہنگامی نوعیت کا ہے اس کا ادب کے بنیادی تخلیقی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر ادبی تخلیق ایک زندہ اور قائم رہنے والا جمالیاتی فن پارہ ہے وہ اگر مواد اور حیات کے ناگزیر اور فطری انضمام سے وجود میں آتا ہے تو وہ زندہ اور نیا ہوتا ہے اور آنے والے زمانوں میں بھی اس کی یہ حیثیت برقرار رہتی ہے اس کو کسی عہد میں منسوخ نہیں کیا جا سکتا جب ہم نئی نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانی نظم کا اعادہ یا تکرار نہیں ہے اعادہ یا تکرار مشینی یا میکانکی عمل ہے جیسے ایک سنا ایک بنے بنائے سانچے سے ایک طرح کی چیزیں ڈھالتا جائے مگر تخلیقی عمل اعادہ نہیں ہوتا یعنی جب کوئی نیا تجربہ یا کیفیت شاعر کو نظم لکھنے پر آمادہ کرتی ہے تو تخلیقی عمل اس کے لیے نئی صورت یا حیت مہیا کرتا ہے اس طرح نظم کو ایک نئے وجود کی حیثیت مل جاتی ہے اگر غور کیا جائے تو ہر تخلیق دوسری تخلیق کی نسبت سے نئی ہوگی یعنی اس سے الگ اپنے وجود کو تسلیم کرائے گی ایک شاعر کی فنی تخلیق دوسرے شاعر کی فنی تخلیق سے اور خود ایک شاعر کی ایک نظم اسی شاعر کی دوسری نظم کے مقابلے میں اپنا الگ وجود رکھے گی تو نئی ہوگی ورنہ نہیں نئی نظم اور نئی شاعری کے اس تصور نے جس رجحان کو تقویت دی ہے وہ تحریک حلقے گروہ یا جماعت کی نفی کرتی ہے اور اس کے وسیلے سے پہچانی جانے والی شاعری سے مختلف ہے یعنی نئی شاعری یا نئی نظم لکھنے والوں کا کوئی ایسا حلقہ یا جماعت نہیں ہے جس سے وابستگی یا جس کی رکنیت کسی شاعر کو نیا کہلانے کا موجب بن سکے یا اس حلقے میں ایک بار داخل ہو کر شاعر کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب اسے نئے شاعر ہونے کی سند مل چکی ہے اور یہ اعزاز اس سے کبھی چھینا نہ جا سکے گا چاہے اس کی تخلیقات کی جو بھی سمت یا معیار ہو ترقی پسند تحریک اور حلقۂ ارباب ذوق والوں کے یہاں یہ تصور موجود تھا یعنی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے پر شاعر ترقی پسند کہلاتا تھا اور اس کی ہر نظم ترقی پسند ادب کا نمونہ سمجھی جاتی تھی یہی حال حلقے والوں کا تھا حلقے سے وابستگی شاعر کو جدید یا نیا بنانے اور ہمیشہ نیا بنائے رکھنے کی ذمہ دار تھی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے درمیانی دور میں بھی اگر کچھ شاعروں نے نئی شاعری کے رسمی یا غیر رسمی حلقے بنانے کی کوشش کی ہے تو وہ تباً ترقی پسند تحریک یا حلقے ارباب ذوق سے موروثی تعلق رکھتے ہیں یا ان کے باقیات کے طور پر نئی نسل کے درمیان موجود ہیں کچھ یہی حال فیشن کے طور پر نئی شاعری کرنے والے بعد شعرا کا ہے ایسے لوگوں سے کسی دور میں مفر نہیں انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے درمیان کے شعرا کی نمایاں خصوصیت تنوع رنگا رنگی اور پہلو داری ہے نئی شاعری اب آزاد نظم کے مترادف نہیں سمجھی جاتی نہ اس کی متعین اور سکہ بند حیت ہے اور نہ اس کا بندھا ٹکا اسلوب پابند نیم پابند محرہ آزاد ہر طرح کے اسالب میں نئی جہتیں پیدا ہوتی ہیں اور نئی حیات نے ان میں تازگی پیدا کی ہے نئی پابند نظم پرانی پابند نظم کے درمیان اپنے ذائقے اپنی خوشبو اور اپنے لہجے سے پہچانی جا سکتی ہے یہی حال دوسری طرح کی نظموں کا ہے سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب نئی نظم نے غزل قصیدہ مرسیہ اور خطاب یا کی گھسی پیٹی لفظیات سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے نئی علامتیں الفاظ کے نئے تلازمیں نئے امیج نیا منظرنامہ نامہ اور نئی فضا کا ہر جگہ احساس ہوتا ہے مختصر نظموں نے اس دور میں خاص طور سے اپنے معنی خیز امکانات کو ابھارا ہے اور بادشاہ نے اس پیرا اظہار میں بڑی نوک اور دھار پیدا کی ہے مظاہر سادہ اور ہلکے پھلکے انداز میں بلیغ اور دور رس تجربات کو نازک اور کم سے کم الفاظ میں ابھارنے کا ہنر ان نظموں کے ذریعے سامنے آیا ہے مختصر نظمیں پہلے بھی لکھی گئیں چنانچہ انیس سو چھتیس کے بعد کے دور میں مخمور جالندھری اور عظیم قریشی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے لیکن ان شعراء کی مختصر نظمیں آزاد خطے کی حیثیت رکھتی تھیں ان کی معنویت محدود تھی اور اظہار میں وہ تازگی نہیں تھی جو آج کے شعراء کے یہاں ہے اس باب میں منیر نیازی کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے بعد کے شعراء نے منیر نیازی کی روایت کو کچھ نئے عناصر سے آمیز کر کے مختصر نظموں کو نئی سمت دی ہے. اس دہائی کے شعراء کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انیس والی نسل کے بیشتر شعراء کی طرح ایک ایک دو دو نظموں کے شاعر نہیں ہیں ان میں سے اکثر شعرا کی ساری نظمیں قابل توجہ اور یکساں اہمیت کی حامل ہیں ان سب کا مطالعہ کیے بغیر اس دور کی شاعری کے تنوع کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس لیے یہ انتخاب مرتب کرتے وقت سب سے زیادہ دشواری اسی دور کے شعرا کے سلسلے میں ہوئی جتنے شاعر اس انتخاب میں شامل ہیں اس سے کہیں زیادہ چھوڑ دینے پڑے اور جن شورہ کی نظمیں شریک کی گئیں ان کے متعلق بھی یہ فیصلہ دشوار تھا کہ کون سی نظمیں شامل کی جائیں اور کن نظموں کو نظر انداز کیا جائے اس انتخاب کی ترتیب میں اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ نئی نظم کے خد و خال کو پہچاننے میں مدد دے سکے ڈاکٹر منیب الرّحمان اور ڈاکٹر وحید اختر کا بےحد شکر گزار ہوں جن کے مشوروں کے بغیر اس انتخاب میں یہ جامعیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی خلیل الرحمان اعظمی تینتیس زاکر باغ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ